سب سے پہلے مختصر طور پہ جاننا چاہیں گے کہ سلفی دعوت کے اصول کیا ہیں اس کے لیے صفا نمبر آٹھ اگر کتاب آپ کے پاس ہے یہ کتاب ہے جی جی جن لوگوں کے پاس کتاب ہے اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ درس میں جب وہ آئیں تو کوشش کریں اس سے پہلے اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور کتابی شکل میں لے کر آئیں اور پھر ایسی معلومات جو ہیں وہ انسان کے پاس محفوظ رہتی ہیں اور سمجھ بھی صحیح آتی ہیں تو صفحہ نمبر آٹھ طرح دیکھیے گا اس کتاب کا اس میں فہرست دی گئی ہے سلفی دعوت کے ان اصولوں کی جو ہم پڑھیں گے آخری تین لائنیں پہلا اصول علم شرح کے حصول کا اہتمام کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا تو اگر آپ صحیح معنوں میں سلفی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شرع علم دینا ہوگا دین باقاعدہ طور پہ سیکھنا ہوگا تفصیلات آئیں گی دوسرا اصول دین اسلام کو عملی پیمانے پر تطبیق دینے کی کوشش کرنا یعنی کہ اس دین پہ پھر عمل بھی کرنا ہوگا پہلے علم لینا ہے دوسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے تیسرا اصول علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا یعنی کہ کی پہلے کیا تھا علم پھر عمل اب لوگوں کو دعوت دینا لیکن دعوت اتنا نہیں دینی کہ آپ خود جاہل ہوں دعوت دینی ہے علم کی بنیاد پہ بصیرت کی بنیاد پہ چوتھا اصول علم و عمل اور تعلیم ہر پیمانے پر عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا جب آپ علم لے رہے ہوں جب آپ عمل کر رہے ہوں جب آپ تعلیم دے رہے ہوں ان تینوں میں آپ نے صرف کے عقیدے کو پیش نظر رکھنا ہے پانچواں اصول سنت نبوی کا اہتمام کرنا اس پر عمل کا خوگر ہونا اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا یہ کے پانچواں اصول کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کریں آپ کی احادیث کا اہتمام کریں اس کا علم بھی لیں اور اس پہ بھی عمل کریں اور دوسروں کو دعوت دیں چھٹا اصول علماء سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا وہ علماء جو توحید پہ ہوں جو سنت پہ ہوں جن کا عقیدہ من ٹھیک ہو ان کے ساتھ جڑ کر رہے ساتواں اصول سیاسی پارٹیوں اور پر اسرار خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا اس میں یہ جو ہے سیاسی پارٹیوں یہ لفظ یعنی کہ چاہے آپ مٹا دیں اس کے بعد پر اسرار خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا ویسے تو سیاسی پارٹیوں کا بھی موجودہ زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے دور ہی رہنا چاہیے لیکن ویسے جو ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں آٹھواں اصول حکمرانوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں ان اصولوں کی پابندی کرنا جن پر کتاب و سنت اور یماع سلف کی مہر ہو ان کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہوگا آپ کا ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوگی برتاؤ کیسا ہوگا اس میں آپ ان اصولوں پہ کاربند رہیں گے جو کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں اور جن پہ ہمارے سرف کا اجماع ہے نواں اصول اہل بدت کا مقابلہ کرنا اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا نواں اصول جو ہے اہل بدت کا مقابلہ کرنے کی بجائے بہتر لفظ ہوگا اہل بدت سے دور رہنا اگرچہ اہل بدت کا ہم نے مقابلہ بھی کرنا ہے لیکن جو رائٹر نے لفظ استعمال کیا ہے اس لحاظ سے ترجمہ یہ زیادہ مناسب رہے گا اہل بدت سے دور رہنا یاد رہے کہ یہ کتاب عربی میں ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے ان کے رائٹر کون ہیں مصنف کون ہے مسنف کون آگے چل کے وہ بھی دیکھیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے محترم ڈاکٹر اجمل منظور صنابری مدنی نے اور بہت اچھا ترجمہ ہے لیکن ترجمہ میں کروں یا کوئی اور کرے جو بھی کرے گا وہ انسان ہوگا تو ایک انسان سے دوسرا انسان ترجمے میں آپس میں اختلاف رکھے گا تو کہیں کہیں مجھے ہو سکتا ہے کہ ہمارے فاضل مترجم سے اختلاف ہو تو وہاں پہ شاید میں کہوں گا کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ بہتر ہے ورنہ انہوں نے بہت محنت کی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ترجمہ میں کروں تو ہو سکتا ہے مجھ سے وہ کئی الفاظ میں اختلاف کریں تو یہ ہوتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے تو نواں اصول کیا ہوگا اہل بدت سے دور رہنا اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا یعنی کہ بتانا کہ یہ اہل بدت ہیں اور ان کی بداعت سے دور رہنا ہے دسواں اصول زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا تو یہ وہ دس اصول ہیں جو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد یہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس یہ اصل میں یہ بھی بتا دوں کہ کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کے نام تو آپ نے جان لیا کیا نام ہے بلا جی عبدالسلام انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی بنیادی طور پہ یہ ان کا محاورہ ہے یہ تقریر کی تھی انہوں نے خطبہ دیا تھا یہ لیکچر ہے جس کو بعد میں کتابی شکل دی گئی یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے یہ اصل میں انہوں نے کیا دیا تھا محاورہ دیا تھا بعد میں اس کو تحریری شکل دے دی گئی کتابی شکل دے دی گئی اب ہم منتقل ہوتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ پیج نمبر الیون گیارہ تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو مؤلف ہیں یہ جو شیخ ہیں ان کا تعارف کیا ہے تو سب سے پہلے نام و نصب ابو عبدالرحمٰن عبدالسلام بن برجس بن ناصر علیہ آل عبد الکریم آپ ایک فادر شیخ فقیر وقت ایک عالم اور اصولی تھے تھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوت ہو چکی ہیں اور آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی ہم اس جو اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ چھوٹے تھے یعنی کہ ان کی عمر صرف 38 سال تھی 38 جب فوت ہوئے ہیں، 40 سال سے کم عمر تھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ان سے دین کا کتنا کام لیا تھوڑی سی عمر میں اس کے بعد نشو نما اور حصول علم آپ کی پیدائش ممرکتے سعودی عرب کی راج دہانی راج دہانی کسے کہتے ہیں دار حکومت ش... شہر ریاض میں تیرہ سو ستاسی ہجری میں ہوئی تیرہ سو ستاسی ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ابھی کون سا سال چل رہا ہے چودہ سو چوالیس تو آج سے کتنے سال پہلے پیدا ہو گئے یہ جی؟ ففٹی سیون کی نائن نائن 59 یعنی کہ انسٹھ سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے آپ کی پرورش ایک دیندار اور نیک گرانے میں ہوئی آپ بچپن ہی سے زکاوت، ذہانت عزم و حزم جد و جہد اور محنت میں ممتاز تھے چنانچہ آپ نے قرآن کریم کو تیرہ سال کی عمر میں حفظ کر کے حصول علم کے لیے کمر کس لی طالب علم میں آپ کی رغبت اور امتیادی شان کو دیکھ کر علماء مشیخ نے آپ پر خصوصی دھیان دیا جب بچہ پڑھنے والا ہو تو استاد بھی توجہ دیتا ہے تو چونکہ پڑھنے والے تھے ذہین تھے تو اس لیے ان کے اساتذہ نے بھی ان کے اوپر توجہ دی چنانچہ آپ بچپن ہی میں ذہانت و فطانت اور حصول علم میں شدید رغبت کے لیے معروف تھے ذہانت بھی اور محنت بھی ایسا بچہ کامیاب ہوتا ہے کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے اور کچھ بچے ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن ذہانت کم ملی ہوتی ہے جو بہت آگے جائے گا وہ ہوگا جس میں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ذہانت بھی ہو ذہن تیز ہو اور محنت کرنے والا ہو ساتھ ہی آپ کو نیک اور علمی ماحول بھی مل گیا لوگ تیسری چیز یہ مل گئی کہ خاندان بھی اچھا تھا نیک لوگ تھے جس کی وجہ سے آپ نے حصول علم کی پوری کوشش کی کو جاگ کر بڑی محنت سے دائیں بائیں گونتے رہے اسی طرح آپ نے شریع علوم میں بہت کچھ حاصل کیا آپ نے علماء کے علمی دروس میں حاضری کی پابندی کی حاض کی کیا کی اور آپ کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ ابھی ابھی آپ آئے ہیں عشاء کے بعد نظر آئیں گے کہ نہیں اور کل زور کے بعد اور کل مغرب کے بعد تو یہ دیکھنے لیں ذرا یہ ہم جو ان کی سیرت پڑھ رہے ہیں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے ناگے نہیں لاگا نہیں تو آپ نے علماء کے علمی دروس میں حاضری کی پابندی کی آپ ہر اس علمی درس میں حاضر ہو جاتے جس میں ذرا بھی فائدہ دیکھتے ہیں کتنا فائدہ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ملے گا پہنچ جاتے ہیں کسی طرح کا علمی غلور اور ترف نہیں تھا لوج یہ بھی بڑی اہم بات ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو شہد مدرسہ پڑھے ہوئے ہوں اور وہ سمجھے کہ بھائی اس دس کے دس اصول ہم تو پہلے سے جانتے ہیں تو یہ چیز بھی علم میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ انسان سمجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں میں پہلے سے عالم ہوں تو شیخ میں کیا تھا کسی طرح کا علمی غرور اور طرفو نہیں تھا برابر پابندی سے صبر و جوہد کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ بچپن ہی میں آپ نے مختلف فنون میں اتنا علم حاصل کر لیا جتنا دوسرے حاصل نہیں کر پاتے چنانچہ آپ نے حدیث عقائد فرق اصول اصول سے مراد کیا اصول فرق مستلح ان کے اصول حدیث علوم الغا ادبی لغت کے علوم اور دیگر متعدد علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی ساتھیوں نے بیان کیا کہ شیخ بہت سارے علمی بھی زبانی یاد کیے ہوئے تھے بہت سی کتب زبانی یاد کر چکے تھے ان کتب میں حافظ ابن حضرت رحمہ اللہ کی کتاب بلو المرام حدیث کی کتاب ہے یہ شیخ نے زبانی یاد کر رکھی تھی حجابی رحمہ اللہ کی داد المست یہ کس موضوع پہ ہے فطم امام ابن قدامہ کا نام شاید سنا ہو آپ لوگوں نے ان کی یہ کتاب ہے المقنیہ تو المقن کی کا اختصار ہے زاد المست بہت لمبی چھوڑی کتاب ہے تو ایک امام حجاوی نے آ کے اس, کو اس کا اختصار کیا تو کیا نام رکھا زاد المستق اور بعد میں کئی علماء کرام نے اس مختصر کی پھر کیا کی شرح کی علماء کرام کیا کرتے ہیں ذرا سمجھیں آپ امام بن قدامہ نے بڑی کتاب لکھی فکر میں کیا نام رکھا المکن یہ حجابی آئے انہوں نے اس کا اختصار کیا مختصر کر دیا اس کو کیا نام رکھا زاد المستنی اب بہت سے علماء کے نام نے زاد المستقن کی شرح لکھی ہے ان میں سے ایک ہے شیخ ابن ان کی شرح کا نام کیا شرع ممتح اچھا یہ دو کتابیں شیخ نے زبانی یاد کر رکھی تھی حدیث میں بھی اور فکر میں بھی فکر سمتے ہیں نا آپ لوگ حدیث تو نبی علیہ وسلم کی حادیث کو آپ جانتے ہیں فکر میں کیا ہوتا ہے فکر میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مثال کے طور پہ نماز میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں کون سی چیزیں سنت ہیں وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں کون سی چیزیں سنت ہیں مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سرح خاتح کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اس کو رکن اور فرض کہتے ہیں اور اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ سورہ فاتحہ رہ جائے یا کسی کا رحو رہ جائے یا سجدہ رہ جائے تو سجدہ احصاف کر لے تو کام چل جائے گا نہیں چلے گا اگر کسی کا پہلا تشاؤ یات رہ جائے بھول جائے اور سجدہ صاف بعد میں کر لے کام چل جائے گا چل جائے گا یہاں کام چل جائے اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کچھ امور رکن ہوتے ہیں کچھ واجب ہوتے ہیں کچھ سنت تو یہ چیزیں ہمیں تفصیلات کہاں ملتی ہیں فک کی کتابوں میں ضروری نہیں کہ فق میں جو بھی چیز موجود ہو آپ اس پہ مطمئن ہو آپ دلیل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے لیکن بہر فق کی کتابیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں خصوصاً یہ کتاب جو ہے ذات المست اچھا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ امام ابن ابلقیم کی القصیدہ النونیہ یہ قصیدہ شیروں کی شکل میں کتاب ہے کس موضوع پہ عقیدہ اور امام ابن مالک رحمہ اللہ کی الفیہ فی ناحوی الفیہ کس میں ہے عربی قواعد عربی زبان کے قواعد جو ہے ناحب جو ہے اس موضوع پہ تو یہ ان کتابوں میں سے چار کتابیں ہیں جو شیخ عبدالسلام جن کی ہم کتاب پڑھے ان کو زبانی یاد تھی اس کے بعد درس نظامی آپ نے اپنی تعلیم شہر ریاض میں حاصل کی چنانچہ ابتدائی مرحلے کے بعد آپ نے جامعہ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی شاخ مہد علمی میں داخلہ لیا آپ جانتے ہوں گے کہ ریاض میں مشہور یونیورسٹی ہے محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی جامعہ تلام تو ثانوی جو لیول ہے اس موضوع پہ جہاں پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مہد علمی یعنی کہ جامعہ امام کے اشراف میں یہ مہد ہے مہد علمی مدینہ میں بھی ہے ریاض میں بھی ہے تو وہاں پہ ثانوی پڑھنے کے لیے گئے پھر وہاں سے فراغت کے بعد اسی جامعہ کے کلیت و شریعہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے چودہ سو دس ہجری میں فارغ ہوئے گئے چودہ سو دس سیری میں فارغ ہو گئے تو کلیے سے فارغ ہو گئے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہو چکی ہے کیوں جی اور 10, 23 سال 23. پھر آپ نے المحد اللہ برائے قزا میں داخلہ لیا یعنی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں گئے جہاں پڑھنے والے بچے بعد میں کیا بنتے ہیں جج اور کادی بنتے ہیں اور وہاں سے اد بالعقود بالعود فلفت اسلامی کے عنوان سے رسالہ لکھ کر تھیسس لکھ کر ایم اے کی ڈگری حاصل کی ات بالعقود بالعود فلفت اسلامی یعنی کہ جب آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی توثیق کیسے ہوگی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معاہدہ پکا ہو گیا پختہ ہو گیا اس کے کیا طریقے وغیرہ ہیں اس موضوع پہ لکھا پھر آپ نے چودہ سو بائیس اجری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اس مرلے میں آپ نے شیخ عثمان بن جامع کے ساتھ مشترکہ طور پہ الفوائد المنتخبات شرح اکثر المختصرات کی تحقیق کی یہاں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے عبارت سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فادر مولف شیخ عبدالسلام اور شیخ عثمان بن جامعہ نے مل کر تحقیق کی ہے تو شیخ ایسے لگ رہے نا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا الفوائد المنتخبات یہ شیخ عثمان بن جامعہ کی ہے اور ہمارے جو شیخ ہیں شیخ عبدالسلام انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے کسی اور کے ساتھ مل کر اکیلے نہیں کی کتاب بڑی تھی کچھ حصہ انہوں نے لیا شیخ اور کا نام مذکور نہیں ہے لیکن شیخ عثمان بن جامع جو ہیں یہ تو پرانے ہیں یعنی کہ ان کی طریقے پیدائش آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اصلاح کی ضرورت ہے شیخ عثمان بن جامع جو ہیں یہ بارہ سو چالیس اجنی میں فوت ہوئے ٹو فور زیرو بارہ سو چالیس اجنی میں یہ ان کے فوت ہوئے ہیں چلی. تو یہ ہوا پہلے ان کا ایم اے کا تھیسس اور پھر بتایا کہ آپ کو پی ایش ڈی میں انہوں نے موضوع پہ تحقیق کی اب آتے ہیں ان کے اساتذہ اور مشعب کی طرف کن اساتذہ مشیک سے انہوں نے علم لیا نمبر ایک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بعض شیخ نباس کو تو آپ جانتے ہی ہیں دوسرے نمبر پہ شیخ علامہ محمد بن صالح بن حسی ان کو بھی آپ جانتے ہیں اور دونوں کی طریقے وفات بھی لکھی ہوئی ہے एक ایک سال شیخ نباغ فوت ہوئے ہیں اس کے اگلے سال کون فوت ہوئے ہیں شیخ بن تیسرے نمبر پہ شیخ علامہ محدث احمد بن نجمی چوتھے نمبر پہ شیخ بکتور عبداللہ عبد بن جبرین ان کے ساتھ چار سال تک رہے کون شیخ عبدالسلام ان کے ساتھ کتنا اثر رہے ہیں؟ چار سال نمبر پانچ شیخ علامہ محدث عبداللہ ادویش چودہ سو نو ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں بریدہ میں چھٹوں کے ایام میں ان کے پاس پڑھتے تھے جب چھٹیاں آتی گرمیوں کی تب بریدا میں جو قصین میں ہے تو وہاں ان کے پاس پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مولف ہیں انہوں نے چھٹیوں کے ایام بھی ضائع نہیں کیے جون جولائی کے ایام اس لیے نہیں ہے کہ اب یہ آپ جو وردی کریں نہیں ان میں بھی آپ کوئی نہ کوئی علم حاصل کریں کوئی نہ کوئی درض تلاش کریں نمبر چھ شیخ علامہ فقی صالح بن عبد اللہ الکرم ان سے کلیا جو شریعہ میں علم لیا جامع امام میں نمبر سات شیخ الحمیین حافظہ اللہ یعنی کہ یہ زندہ تھے اب تو یہ بھی فوت ہو چکے ہیں ان سے توحید اور فکر کی تعلیم لی نمبر آٹھ شیخ علامہ عبد اللہ بن عبد الحمان بن ادان ان سے المحمد العالی برائے قداب میں پڑھائی کی تو یہ شیخ کے آٹھ بڑے مشائق ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علم لیں اس شیخ سے بھی اس شیخ سے بھی صرف ایک شیخ کافی نہیں ہے کئی ایک مشائق سے علم لیں اور سب مشائق وہ ہوں جو عقیدے کے لحاظ سے درست عقیدے پہ ہوں سلف کے عقیدے کے اوپر ہوں اس کے بعد عہدے اور مناسب کون کون سی ذمہ داریاں انہوں نے سبھالی نمبر ایک الکوائیا ریاض کے مغرب میں یہ واقع ہے اور ریاض سے ایک سو ستر دور ہے وہاں المحب العلمی ہے وہاں ان کی بطور مدرس تقرری ہوئی اور یہ تقرری چودہ سو دس میں کنت چڑیا سے فراغت کے بعد ہوئی نمبر دو وزارت اگل کی طرف سے بطور قادی متعین کیے گیا جج مگر اس سے تنازل لے لیا یہ ذمہ داری چھوڑ دی کیوں چھوڑی ہوگی آپ کے خیال میں روزے قیامت جواب دینا مشکل ہے جج بننا یہ آسان نہیں ہے آپ انسان ہیں ایمانداری سے علم کی روسی میں فیصلہ کریں لیکن انسان کو پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی جان بوجھ کی غلطی نہ کر بیٹھوں تو چھوڑ دیا اس کو نمبر تین پھر جدہ کے جدہ کے اندر دیوان المظالم میں تقرری ہو گئی مگر ایک ہی ہفتے کے بعد وہاں سے بھی استعفی لے دیا ان یعنی کے یہاں پہ بھی بطور جج گئے اور اس سے بھی اس کو بھی چھوڑ دیا اور عربی میں یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہو کا فی السلامہ کہ یہ بھی اس لیے چھوڑ دیا تاکہ روزے قیامت سلامت رہوں اللہ کے سامنے کو مواخذہ نہ ہو کو پور سے نہ ہو نمبر چار وہاں سے ریاض چلے آئے اور المحد العالی علی برائے قدام بطور لیکچرار بطور مہادر متعین ہو گئے نمبر پانچ پھر وہیں پر پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد اسسٹینٹ ٹیچر کے طور پہ متعین ہو گئے یہاں پہ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا اسسٹینٹ پروفیسر اور آخری عمر تک وہی پر رہے تصنیفات انہوں نے کون کون سی کتب لکھی ہیں نمبر ایک الجد القویہ اللہ وسائل توقیفیہ انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب میں ثابت کیا کہ دعوت و تبلیغ کے جو وسائل ہیں وہ بھی توقیفی ہیں یعنی کہ آپ دعوت و تبلیغ میں وہی وسائل اختیار کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کوئی نیا وسیلہ آپ اختیار نہیں کر سکتے اور یہ ان کا موقف ہے ویسے یہ موقف جو ہے ضروری نہیں کہ ہم اسے مانیں میں یہاں پہ شیخ رباز رحمہ اللہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھوں گا ان سے سوال کیا گیا دعوت و تبلیغ میں جو وسیلے ہیں وسائل وسائل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں کئی بھائی نہ سمتے ہوں یہ عربی سوسس. تو یہ جو ہے، کیا؟ یہ کیا صرف وہی وہ اختیار کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں کہ یہ کوئی آپ کو یعنی کہ وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں تو شیخ احباب نے کہا وسائل اجتہادیہ کہ آپ نے دا تو تبلیغ میں کون سا وسیلہ اختیار کرنا ہے یہ آپ اس میں کتاب و سنت کے پابند نہیں ہیں کہتے ہیں آپ اس میں کوئی نیا وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ نبی علیم نے یہ استعمال نہیں کیا یہ کیا مائک آپ استعمال کر سکتے ہیں زوم کے ذریعے آپ نے تبلیغ نہیں کی آپ کر سکتے ہیں سبورہ کیا کہتے ہیں جی اس کو رہبی علیم نے استعمال نہیں کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں شیخ کہتے ہیں التوقیفی العلم عل یہ کون سے شیخ کہہ رہے ہیں شیخ نے باس کہتے ہیں التوقیفی العلم عل علم جو ہے وہی وہ رہے گا جو اللہ کے رسول دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کا علم جیسے بھی آپ پہنچا سکیں آپ پہنچائیں گے لیکن ہمارے شیخ نے کیا کہا ہے کہ دعوت کے جو وسیلے ہیں وہ توقیفی ہیں آپ کو نیا وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے لیکن ان کی مراد بھی تقریباً شیخ نباز کے قریب ہے اگرچہ جی الفاظ میں فرق ہے یعنی کہ اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں آپ کوئی حرام وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے غلط وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کروں گا قوالی کے ذریعے کس کے ذریعے قوالی سمجھے ہیں آپ لوگوں تو ہم کہیں گے بھائی یہ وسیلہ غلط ہے یہ نیا وسیلہ ہے لیکن یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے بالکل کیونکہ ڈرامہ جو ہے اس میں کیا ہوگا بلکہ آگے تذکرہ آئے گا شیخ نے اس موضوع موپے بھی مستقل کتاب لکھی ہے ڈرامے میں فلم میں ایک بلکہ ڈرامہ کوئی بنایا بھی گیا شیخ نے تذکرہ کیا اپنی کسی کتاب میں کہ یہ بتایا گیا کہ شیخ محمد بن عبد الحاب نے کیسے توحید کی دعوت دی کیسے لوگوں کو شرک سے روکا تو ڈرامے اور فلم میں پھر کیا کیا گیا دکھا رہے ہیں ایک آدمی قبر کو سیدا کر رہا ہے قبر کو کیا کر رہے سیدھا اب یہ چیز میرے لیے آپ کے لیے عام سی ہے لیکن یہ شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت سمجھدار تھی انہوں نے کہا کہ قبر کو سیدا کرنا چاہے فلم بنانے کے لیے ہو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے قبر کو سیدا کرنا چاہے فلم کی ضرورت کے لیے ہو چاہے ڈرامہ بنانے کے لیے ہو کیسے جائز ہوگا یہ تو جو حرام وسیلے ہیں بہرحال وہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی اگر آپ فلم کے ذریعے یہ وسیلہ اختیار کریں گے اسلام کی تبلیغ کے لیے تو اس میں آپ کیا لے کر آئیں گے عورتیں بھی لے کر آئیں گے کہ عورتیں شر کر رہی ہیں جی ہم پھر کوئی عالم دین آ کے ان کو منع کرے گا تو آپ عورتیں دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ وہ شرک کر رہی ہے تو یہ اور شرک کر رہی ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسے وسائل سے بچنا ہوگا نمبر دو ان کی کتاب کیا ہے معاملۃ الحکام فی کی سننا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ ہم نے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرنا ہے کیا رویہ بنانا ہے ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیسے ہوگی نمبر تین منہاج و احد الحق والی اتباع کہ اہل حق اور جو نبی اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا منج کیا ہوتا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے نمبر چار الحادیت البیا الجاہلیہ اس کتاب میں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ تعصب درست نہیں ہے یہ تعصب کہ ہم جی ہم عرب ہیں یہ تو عجمی ہے یہ ایسا ہے یا میں فلاں قبیلے سے ہوں تو اس لیے میں فلاں مسلمان سے افضل ہوں کیونکہ اس کا قبیلہ اور اس کی جو کاسٹ اور برادری ہے وہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے تو اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی نمبر پانچ دیکھیں نا ان کتب سے ان کی شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے کبھی کبھی آپ کا واسطہ کسی ایسے عالم دین سے پڑے گا جو علم میں پختہ ہوگا لیکن اس میں تصب ہوگا وہ اپنی برادری کا تصب رکھتا ہے کہ میری برادری میری کاسٹ جو ہے یہ افضل ہے عام لوگوں سے نمبر پانچ الام ال با دی احکام اس یعنی کہ سلام وغیرہ کہنے کے جو احکام ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں سلام کون کس کو کہے گا کن الفاظ میں کہے گا وغیرہ وغیرہ نمبر چھ <تصفح> المر بلزوم جماعت ان و امام تحدیر من مفار <مفارقتهم> مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ چمٹ کر رہنا مراد کیا ہے کہ مسلمان حکمران اور مسلمان حکمران کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ جمر کر رہیں اور ان کی مخالفت سے بچیں اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ مسلمان حکمران کی آپ نے اطاعت کرنی ہے اس کی ہر بات ماننی ہے سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہیں. اور اس کتاب سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ اسلام میں اپوزیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے نہیں نہیں اسلام میں اس کا کوئی سبر نہیں ہے بالکل سب لوگ حکمران کا ساتھ دیں گے لازمی طور پہ دیں گے البتہ اس کا ایک دو تین چار پانچ جو آرڈر شریعت کے خلاف ہیں وہ کوئی بھی نہیں مانے گا لیکن اس کی وجہ سے بغاوت بھی نہیں کی جائے گی خروج نہیں کیا جائے گا نمبر سات ایقاف نبیل علی حکم تمسیل اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈرامہ اور فلمیں بنانا یہ کیسا ہے ہم لوگ تو ڈرامے اور فلم کو معمولی سی چیز لیتے ہیں نا اور کہتے ہیں نہیں یہ فلم اچھی ہے یہ ڈرامہ اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ڈرامے میں بہت سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے فلمیں بنانا ڈرامے بنانا غلط ہے اور اس کتاب کی جو مقدمہ لکھا ہے اس کو جو پیش کیا ہے تقریر جو لکھی ہے شیخ صالح فوزان نے اور شیخ ربیع المدخلی نے دونوں بڑے امام ہیں دونوں بڑے علماء کے میں سے ہیں تو اسی کتاب کے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ڈرامہ بنایا گیا فلم بنائی گئی اور اس میں ایک اداکار ایک قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر زہر ہے عالم دین آیا ہوگا اس نے منع کیا ہوگا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کیا ایک لمحے کے لیے بھی قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے سوال تو یہ ہے نا اور فلمیں اور ڈرامے ان میں یہی کچھ ہوتا ہے آپ جس برائی کے خلاف بھی ڈراما بنائیں گے فلم بنائیں گے پہلے وہ برائی کریں گے مثال کے طور پہ آپ کی اچھی نیت ہے آپ لوگوں کو عشق سے روکنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی پہلے دکھائیں گے کہ یہ لڑکی لڑکا عشق کر رہے ہیں تو کیوں یہ دکھائیں گے جی آپ یہ غلط کام کیوں ہو رہا ہوگا اس میں بے پردگی کے خلاف بھی آپ اگر فلم بنائیں گے تو پہلے دکھائیں گے کہ عورتیں پھر رہی ہیں کیسے پردے کے بغیر دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ اس میں کیا ہوگا جھوٹ ہوگا کوئی اداکار ڈاکٹر بنے گا جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے کوئی اداکار کیا بنے گا لوہار بنے گا جبکہ وہ لوہار نہیں ہے ڈرامے کی ضرورت کے پیش نظر فلم کی تو یہ جھوٹ ہے ساری گفتگو جو کرے گا وہ جھوٹ پہ مشتمل ہوگی اور جھوٹ بولنا جائز بالکل نہیں ہے ایسے ہی ان راموں فلموں میں کیا ہوتا ہے مرد عورتوں کی مشابت اور عورتیں مردوں کی مشابت کئی دفعہ مرد جو ہے وہ کسی عورت کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں غلط ہیں پھر ان میں کیا ہوتا ہے ساز کا استعمال ساز کے آلات کا موسیقی میوزک موسیق وغیرہ ان کا استعمال تو یہ اس طرح کی کئی کباطیں ذکر کی ہیں انہوں نے اس کتاب میں اس کے بعد یہ وفات آپ کی وفات ایک سڑک حادثے میں بروز جمعہ بے وقت شام بارہ سفر چودہ سو پچیس ہجری کو ہوئی جب آپ احساس سے ریاض جا رہے تھے راستے میں آپ کی گاڑی ایک اون سے ٹکرا گئی رحمہ اللہ رحمت نوازیہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی صرف اڑتیس سال اور کتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں ان کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں یہ تو چند ایک ہے اندازہ کریں اور سوچیں میری اور آپ کی عمر چالیس چالیس سے اوپر جا رہی ہم نے کیا کیا اس نام کے لیے اب تک کوئی آدمی ہمارے ذریعے مسلمان ہوا ہو کسی کو ہم ہاں شک سے ہٹا کر توحید پہ لے کر آئے ہو سوچیں کسی کی نماز ٹھیک ہم نے کی ہو کیا کیا ہم نے اب تک ہم تو اب تک قرآن بھی حفظ نہیں کر سکے قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکے دوسروں کا کیا کرنا ہے اور ہم سمتے کیا ہیں کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں تو یہ ذرا عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں کہ صرف اڑتیس سال کی عمر میں کیا کچھ کر کے کہیں گے چلیں گے اب شیخ کی تحقب کی دار آدھو رئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن مضرل فلا احادي ل واشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک ل ہے محمد <تصفيق> آپ خطبے میں پڑا کرتے تھے اور جس میں کیا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے دوسری آیت یادہ خلق امن مبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا اس میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں تیسرے نمبر پہ یا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اس میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی گفتگو کریں تو درست بات کریں غلط بات نہ کریں نہ شریعت کے خلاف اور نہ کوئی ایسی وسلم بہترین کلام اللہ کا کلام ہے قرآن اور بہترین طریقہ نبی علیہ الات اسلام کا ہے اور بدترین امور بدت ہیں بدت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اور دین میں ہر نیا کام بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے حمد و سنا کے بعد دراصل سلفی دعوت چند ایسے اصولوں پر قائم ہے جن کی وجہ سے یہ یہ کیا یہ سلفی دعوت یہ سلفی دعوت دوسری ان تمام دعوتوں سے الگ ہے جو سرات مستقیم سے دور ہیں ان کے سلفی دعوت کو عام دعوت نہیں ہے یہ باقی باقی لوگ بھی اپنی اپنی دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن سلفی دعوت ان سے الگ الگ ہے اس کی الگ شناخت ہے اسے جمع کرنے پر کسے جمع کرنے پہ سلفی دعوت کے اصول سلفی دعوت کے اصول جمع کرنے پر مجھے دو زہری اسباب نے ابھارا ہے ان کے دو وجوہات ہیں دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان اصولوں کو جمع کیا ہے پہلا سبب میں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی بعد اسلامی حزبی جماعتوں کو دیکھا کہ وہ بھی سلفیت جیسے شریف یعنی کہ محترم اور پاکیزہ نام کو اپنے ساتھ جوڑ رہی ہیں پہلا سبب جس کی وجہ سے ان اصولوں کو جمع کیا ہے ہمارے شیخ صاحب نے ہمارے مولف رحم نے کہ دیکھا کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنے آپ کو سلفی کہہ رہی ہیں کئی ایسی تنظیمیں جن کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں اور دعویٰ کیا کہ ہم کیا ہیں سلفی تو انہوں نے یہ اصول لکھے تاکہ وعدے کیا جا سکے کہ یہ جماعتیں سلفی نہیں ہیں یہ سلفیت سے دور ہیں وہ سلف صالحین جن کے بارے میں نبی علی سسن نے فرمایا ہے خیر الناس قرنی ثم ثم الناسر سب سے بہتر میرا زمانہ ہے آپ کے زمانے کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے جی صحابہ کرام اس کے بعد ان لوگوں کا جو, جو اس کے بعد ہوں گے وہ کون ہے تابین پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ کون ہے تبا تابین تو یہ ہے سلف صالحین جب ہم سلف کہتے ہیں تو وہ کون ہے صحابہ کرام تابین تبا تابین اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں کیا مطلب کہ ہم صحابہ اکرام تابعین اور تباہ تابعین کے طریقے پہ چلنے والے ہیں؟ پھر ان جماعتوں اور حزبی تنظیموں نے سلف اور اہل سنت کے نام پر کتابیں اور رسالے شایا کرنا شروع کر دیے یعنی کہ یہ پہلے تو اپنے آپ کو سلفی کہنے لگے اور پھر کئی کتابیں شا کی اور ان کتابوں میں کیا کیا انہوں نے شہد میں زہر ملا کر ان کتابوں کو عام کیا شہد میں کیا ڈالا زہر یعنی کہ دعوی یہ کہ ہم سلفی اور یہ کتب بھی سلفیت پہ مشتمل ہیں لیکن ان کے اندر خود بھی سلفی نہیں تھے اور کتابوں کے اندر بھی زہر تھا ایسی چیزیں تھیں جو سلفیت کے مخالف تھیں اور اس لقب کی آڑ میں کون سا لقب سلفیت اس لقب کی آر میں تلبیس و تدلیل کے ساتھ ان کتابوں اور رسالوں میں چھپتے رہے یعنی کہ یہ کتابیں لکھ کر اور یہ رسالے لکھ کر یہ زہر کرتے رہے کہ ہم سلفی ہیں اور جبکہ وہ گمراہ تھے اور ان کے پاس کئی گمراہیاں تھیں لیکن ان کتابوں کے ذریعے اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا جو کہ حقیقت میں سلفی منج سے الگ ہیں اور ان سے خوارج معتضلا اور صوفیہ جیسے گمراہ فرقوں کو مدد اور تائید ملتی ہے یعنی کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی جو رسالے انہوں نے لکھے وہ سلفی منحص سے دور تھے اور ان سے ان سے تائید کن کو مل رہی تھی خوارج کو خوارج جانتے ہیں نا آپ کو جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور موتزلہ یہ عقل پرست لوگ تھے جنہوں نے بہت سی گمراہیاں پھیلائیں مثال کے طور پہ اللہ تعالی کے ناموں کا انکار اللہ کی صفات کا انکار اور صحیح معنی میں تقدیر کو بھی ماننے سے انکار کیا بندوں کے افعال کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم خود ان کے خالق ہیں تو اس قسم کی بہت گمراہی ان کی طرف سے آئیں اور صوفیوں کو تو آپ جانتے ہوں گے صوفیوں کو تو آپ جانتے ہوں گے کئی لوگ نہ پہچانتے ہوں صوفیوں کو اے یہ عام طور پہ صوفی مل جائیں گے آپ کو یہ درباروں پہ یہ مزاروں پہ لوگ ملیں گے آپ کو جو کتاب و سنت سے بہت دور ہیں قوالیاں سننے والے اور قبر پرستی کی شکل میں شرک و رواج دینے والے اور کئی اور کباہتے ان میں ہیں دوسرا سبب دوسرا سبب کس چیز کا جی آپ سے میرا سوال ہے دوسرا سبب کس چیز کا, جی کا جی کتاب لکھنے کا سلفی اصولوں کو جمع کرنے کا سلفی اصول میں نے کیوں جمع کیے کون بتا رہے ہیں یہ آپ جاگ رہے ہیں نا کون بتا رہے ہیں بھلا شیخ عبدالسلام بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام بتا رہے ہیں کہ میں نے سلفی اصول کیوں جمع کیے تو پہلا سبب کیا تھا کون بتائے گا آپ میں سے پہلا سبب کیا تھا کیوں جمع کیے انہوں نے پہلا سبب کون بتائے گا مجھے جی بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،, ما اللہ بہت اچھے اللہ برتنے ڈالے اس بچے میں. کے آپ کے والد صاحب موجود ہیں ادھر کون جی جی ہی، ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ،, ما اللہ اللہ اس بچے کو قرآن کہ ابراہیم ماشاء اللہ بہت اچھا بہت خوشی ماشاء اللہ یعنی کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سلفی زہر کیا اور کچھ جماعتوں نے کو سلفی زہر کیا کتابیں بھی لکھی اور زہر کیا کہ سلفیت میں مشتمل ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا تو انہوں نے پھر سلفی اصول لکھے تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ جماعتیں سلفی نہیں ہیں یہ لوگ سلفی نہیں ہیں یہ کتابیں سلفیت پر مشتمل نہیں ہیں دوسرا سبب یہ تنظیمیں اور جماعتیں آگے یہ جو لکھا ہے نا اور ان میں سے بعض تنظیمیں یہ مٹا دیں عبارت بنتی نہیں ہے اس طرح دوسرا سبب یہ تنظیمیں اور جماعتیں اہل سنت والجماعت کے کسی فرد کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے خاص مقاصد کو پورا کرتی ہیں دوسرے نمبر پہ کیا ہوا اپنے آپ کو سلفی زہر کیا اب سعودی عرب میں پہنچ کر شیخ نے باز سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم کون لوگ ہیں ہم ہم انڈیا کے سلفی لوگ ہیں ہم پاکستان کے سلفی لوگ ہیں ہم بنگلہ دیش کے سلفی لوگ ہیں ہم افغانستان کے سلفی لوگ ہیں ہم مصر کے سلفی لوگ ہیں کیوں فائدہ اٹھانے کے لیے تو اس وجہ سے بھی ضروری ہوا کہ یہ اصول جمع کیے جائیں اور واضح کیا جائے کہ یہ سلفی نہیں ہے یہ پھر پڑیں یہ تنظیمیں اور جماعتیں اہل سنت والجماعت کے کسی فرد کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے خاص مقاصد کو کیا کرتی ہیں پورا کرتی ہیں اور ان کا مقصد اور ان کا وہ مقصد اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا کس کے بغیر اس سلفی شخصیت سے تعلق قائم کیے بغیر مثال کے طور پہ شیخ نے باس کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر آگے کیا لکھا ہے اس کے بغیر بھی مٹا دی دوبارہ پھر آ اس کے بغیر اس کو مٹا دے حالانکہ وہ, وہ کیا وہ فرد وہ سلفی فرد سلفی امام و سلفی شخصیت حالانکہ وہ حقیقت میں اس تعلق سے بے خبر اور بری ہوتا ہے اس شخصیت کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں میرے قریب کیوں ہو رہے ہیں یعنی اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس سے کس لیے تعلق بنا رہے ہیں اور تاکہ بات مزید واضح ہو جائے میں کہوں گا میں کہوں گا بیٹا میں کون ہوں میں کہوں گا یہ کون کہہ رہے میں کہوں گا نہیں یہ بچہ بتائے گا جی بیٹا جی بیٹا میں آپ نے ہاں جی بیٹا کون یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں کہوں گا شیخ عبد السلام ماشاء اللہ یہ کون کہہ رہے شیخ ابد السلام ماشاء بہت اچھے بیٹا میں کہوں گا کہ اخواند المسلمین کی جماعت نے اخباند المسلمین کی جماعت یہ کہاں ہوتی ہے جماعت کون بتائے گا ان کا آغاز کا کس ملک سے ہوا جی مصر سے مصر سے اور کچھ عرصہ پہلے ان کی مصر میں حکومت بھی قائم ہوئی تھی اور ان کی مشہور شخصیات میں سے کون ہے سید قطب اور حسن البنا یہ ان کی مشہور شخصیات ہیں اور موجودہ زمانے میں ڈاکٹر کرزاوی کرزاوی فی الحال تو مصر کی وہ عربی شخصیات بتا رہا ہوں تو اخوان المسلمین کی جماعت نے شیخ محمد بن ابراہیم شیخ محمد ابراہیم کون ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم کون تھے شیخ محمد بن ابراہیم اور یہ آل شیخ ہے اولاد میں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحیم اللہ کی اولاد میں سے تو شیخ محمد بن ابراہیم کے علمی جہود کو حاکمیت کا نام دے کر خوب اچھالا یہاں پہ اگر تھوڑی سی بات تبدیل ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا مثال کے طور پہ شیخ محمد بن ابراہیم کی علمی جوہود کے اس حصے کو کی علمی جہد کے اس حصے کو خوب نمایاں کیا جس حصے کو وہ حاکمیت کا نام دیتی آپ نے توحید حاکمیت سنی ہے توحید حاکمیت آپ کون کون سی توحید کو جانتے ہیں کیوں بچے آپ کون کون سی توحید کو جانتے ہیں ماشاءاللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے بچے اتنی معلومات رکھتے ہیں تو بڑوں کے پاس کتنی ہوں گی ہو سکتا ہے معاملہ اس کے الٹ ہو توحید و صفات اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ماننا اللہ کی صفات کو ماننا صحیح مانوں میں ماننا توحید البوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ کو ایک ماننا کہ خالق صرف ایک اللہ ہے مالک ایک اللہ ہے رازق ایک اللہ ہے مشکل خشاہ حاجت روا ایک اللہ ہے توحید الوحیت جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں کہ عبادت کا حقدار ہونے میں ایک اللہ کو ماننا جن یعنی کے اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں ہے چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی کوئی بھی ہو پھر اخوان المسلمین یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ایک چوتھی قسم بھی ہے توحید کی وہ کیا ہے توحید ہاکمیت ذرا نام لے کیا توحید ہاکمیت کیا مطلب توحید ہاکمیت یعنی کہ یہ مانے کہ حاکم صرف اللہ کی حاکم کون ہے ان الحکم اللہ لہ حاکم صرف اللہ ہے فیصلہ اللہ کا چلے گا اللہ کے ع کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا کہنا یہ چاہتے تھے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یہ غلط ہے کتاب و سنت کافی ہے جد کے لیے فیصلہ کرنے میں کتاب و سنت کیا ہے یہ کافی ہے انسانی قوانین کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہنا کیا چاہتے ہیں ذرا سنیے گا دھیان سے دے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ان شاء انشاءاللہ پھر نماز کے بعد درخت جاری رہے گا ابھی اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ